من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرسون الفردوسهم فيها خالدون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث بننے والے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہر قسم کی تعریفوں کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے بے شمار اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ذات گرامی پر عزیز ہم نے کچھ ماہ پہلے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرنا شروع کیا تھا آج کا خطبہ جمعہ کا تقریباً آخری خطبہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ ال امام الانبیاء اللہ... کی نماز کا پورا مفصل مکمل طریقہ انشاءاللہ شاء الرحمان آج بیان ہو جائے گا میں ہمیشہ یہ بات بھائیوں کے گوشت گزار کرتا رہا ہوں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اس طریقے کو بیان کرنے سے کہ ہماری نماز میں جو کمیاں ہیں جو کتا ہیں جو چیزیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہیں ہم ان کی اصلاح فرما لیں تاکہ ہماری نمازیں واقعات وہ نمازیں بن جائیں جو نمازیں نماز پڑھنے والوں کو جنت الفردوس کی بارش بنانے والی ہیں ہر نماز وہ مسلمان کو جنت کا وارث نہیں بناتی ہر نماز جنت کا وارث نہیں بناتی میں پانچ کی بجائے سات نمازیں بھی پڑھوں تحجد بھی پڑھوں رات کو سخت سردی کے موسم میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی کے ساتھ جب دل نہ چاہتا ہو ادو بھی کروں اپنی نیند اور گرم بستر کو بھی چھوڑوں اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوں مسلے پر مجھے رات کے اندھیرے میں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو سب کچھ ہونے کے باوجود اشراق کی نماز بھی پڑھوں پانچوں نمازوں کا باقاعدہ اہتمام کروں سنن اور نوافل ان کا بہت زیادہ اہتمام کروں لیکن میرے بھائیو ان چیزوں کے باوجود ان ساری چیزوں کے باوجود ممکن ہے نماز پڑھنے والے کی نمازیں اس کو جنت کا وارث نہ بنا سک کیوں نہ بنا سکے جنت کا وارث اس لیے کہ جس بندے کی نماز دعالم امام الانبیاء خاتم النبی محمد صلی اللہ ع وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی وہ نماز جنت کا وارث نہیں بنائے گی اس نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین خوش اور راضی نہیں ہوں گے اس نماز پڑھنے سے اللہ اکبر بندہ اللہ کی طرف سے عائد فریدے سے عہدہ بنا نہیں ہوگا وہ صرف وہ نماز ہے جو اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے والے نمازیوں کو جنت کی وارث بنانے والی ہے جو نماز مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے طریقے کے مطابق پڑی جائے گی اس پر کار بند رہا جائے گا پیارے پیغمبر کے فرمان سے ادھر ادھر نہیں ہٹا جائے گا آپ کے عمل کو آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو ترجیح نہیں دی جائے گی زندگی میں تو پھر وہ نماز ہماری وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں ان شاء اللہ الرحمان جنتوں کی وارث بنا دے کسی غرض کے لیے کسی پر تان کا کرنا مقصد نہیں تھا کسی کے اوپر عیب لگانا تنقید کرنا مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ ہر مسلمان کی نماز ہم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں پیارے پیغمبر کی صحیح احادیث سے وہ نقشہ پیارے پیغمبر کا میں نے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے آج اسی سلسلے کا آخری جمعہ ہے ہم پہنچے تھے بیان کرتے ہوئے کہ تشہد آخری تشہد میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتاہیاد پڑھتے درود شریف پڑھتے اور پیارے پیغمبر دعا پڑھتے اور اس دعا کے پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے اللہ ع بیک اداب القبر آن اداب جہنما و آد و بے کا من فتنا تل مسیحال آن فتنا تل مہیا ایک روایت کے اندر اللہ آن فتنا تل ماتام یہ لفظ بھی موجود ہیں حکم دیا ہے مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے اندر تشہد بیٹھے پلیز باللہ من اربا وہ چار چیزوں سے اللہ رب العالمین ان کی پناہ مانگے طلب کرے یہ حکم ہے اور حکم ماننا مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے یہ دعا پڑھنی تو ہر مسلمان پر فرض واجب لازمی اور ضروری ہے کیونکہ اس کا حکم دیا ہے امام المبیا نے اور پڑھتے پڑھتے بھی تھے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بعد جو دعا کسی کو پسند لگتی ہے وہ قرآنی دعا ہو قرآن کے اندر موجود ہو یا وہ امام المبیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے اندر موجود ہو کوئی بھی دعا وہ سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو بھی پڑھنا چاہے بندہ پڑھتا ہے کیونکہ امام المبیا مسمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے اس دعا کے علاوہ باقی دعاؤں کی اجازت دیتے ہوئے سرور کائنات نے کہا فلیطاخی آ تو محنت دعائے آ جب اس دعا کے پڑھنے کے بعد نمازی وہ فلیطاخیر اختیار کر لے پسند کر لے مینت دعائے دعاؤں سے آ جا ہے جو تمام دعاؤں سے اس کو اچھی لگتی ہے جو اس کو زیادہ پسند ہے اس دعا کو وہ اختیار کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں سلام پھیرنے سے اللہ اپنا یہ اللہ کرنے دابل خبر ہے یہ تو فرد ہو گئی اس کے بعد جتنی مرضی دعائیں پڑھنی جون سی مرضی دعائیں اختیار کرنے یہ اجازت ہے امام اللہ, محمد اللہ صلی محمد علیہ وسلم کی طرف سے اب دعائیں مکمل ہو گئی دعائیں مکمل کرنے کے بعد پھر امام الانبیاء محمد اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم سلام پھیرا کرتے تھے سلام سلام پھیرا کرتے تھے السلام علیکم و اللہ یہ لفظ کہہ کر اپنے چہرے کو بئ طرف پھیرتے اتنا پھیرتے کہ آپ کے یہ رخسار کی سفیدی پچھلے نمازیوں کو نظر آتی صرف اتنا ہی نہیں کہ تھوڑا سا چہرہ ادھر پھیرا اور تھوڑا سا ادھر پیغمبر مکمل چہرہ بائیں طرف کہ لوگوں کو امام المیا کے چہرے کی یہ سفیدی نظر آتی, نظر آتی عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ راوی ہیں کہتے ہیں میں نے امام المبیا محمد الرسول اللہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صحیح مسلم ابو ابود اور دوسری کتابوں کے اندر صحیح حدیث ہے کہتے ہیں میں نے امام المبیا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پیارے پیغمبر جب سلام پھیرتے نماز میں دائیں طرف اور بائیں طرف اور آپ اتنا چہرہ موڑتے کہ آپ کے چہرے کی سفیدی وہ پیچھے لوگوں کو نمازیوں کو نظر آنا شروع ہو جاتی اور پیارے پیغمبر کہتے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ ایک لفظ یہ ہے جو امام الانبیاء سے ثابت ہے اور یہ لفظ اور اس طرح سلام پھیرنا اس کی صرف یہ ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث نہیں محدثین نے سلام کے باب میں بہت سے رام رضوان اللہ علی مجمعین سے وہ احادیث پیارے پیغمبر کا یہ عمل نقل کیا ہے اتنی تعداد میں روایتیں ہیں کہ محدثین نے ان روایات پر متواتر ہونے کا حکم لگایا اور کبھی کبھار سنن نبود آبود میں یہ حدیث ہے اور اس کے علاوہ اور کتابوں میں بھی موجود ہے کبھی کبھار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں طرف سلام پھیرتے نا تو کیسے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ عام طور پر ہم نے زندگیوں میں امام صاحب کو کبھی نہیں سنا ہوگا و براکات کہتے ہوئے سلام پھیرتے رکھے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں صحیح سنن سے امام المبیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے باس ابن حبان رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں سنن ابو تبو کے الفاظ ہیں واسے ابن حبان کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ امام المبیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے سے پڑھا کرتے تھے میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ مجھے امام الانبیاء کی نماز کی کیفیت سنو تاکہ میں بھی اس طرح نماز پڑھوں شوق تھا نا لوگوں کو آج مسلمانوں کو شوق نہیں ہے کہ ہم کسی سے پوچھ لیں کہ جو نماز میں جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں واقعہ یہ طریقہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا ہے بھی یا نہیں ہے ہم نہیں پوچھتے بالکل نہیں پوچھتے انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ مجھے امام الانبیاء محمد الرس اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت سناؤ بتاؤ کیسے پڑھتے تھے پیارے پیغمبر نماز تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا وہ بتاتے ہوئے جب سلام پر پہنچے نا سلام پر تو کہتے ہیں عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر سلام پھیرتے وقت دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جب بائی طرف سلام پھیرتے تو السلام علیکم و اللہ کسی پر پھر دوسری طرف وہ ہو یہ صحیح حدیث میں صحیح سند میں دوسری طرف براکات ہو کا لفظ نہیں ہے صرف سیدھی جانب دائیں طرف جب سلام پھیرنے تو وہ براکات ہو کبھی کبھار پیارے پیغمبر سے کہنا ثابت ہے کہہ لیتے تھے امام لمبیا اور بائی طرف السلام علیکم و اللہ اور ایک تیسرا طریقہ ہے تیس تیسرے الفاظ جو صحیح سنن سے ثابت ہے جب یہ حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وائل بن حجر کے علاوہ دوسرے صحابی سے بھی سے روایت کرتے ہیں مسند احمد میں ابو ابود میں اور دوسری کئی کتابوں کے اندر صحیح سنن سے موجود ہے کہ پیارے پیغمبر سلام پھیرتے ہوئے جب دائیں طرف السلام پھیرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم علی去了Ba... و اللہ تو بائی طرف بسا اوقات السلام علیکم یہ لفظ کہہ کر رک جاتے و رحمت اللہ بھی چھوڑ دیتے دائیں طرف جب السلام علیکم و اللہ کہتے تو بسا اوقات اکثر اکثر تو دئی طرف بھی السلام علیکم و اللہ بائیں طرف بھی السلام علیکم و اللہ کبھی کبھار دائیں طرف السلام علیکم و اللہ و براکات اور بائیں طرف السلام علیکم و رحمت اللہ اور کبھی کبھار طرف سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم و رحمت اللہ اور بائی طرف السلام علیکم, علیکم بس اتنا امام البیہ رسول یہ لفظ بھی پیارے پیغمبر سے ثابت ہے ایک چوتھا طریقہ وہ بھی سنم ترمدی شریف کی حدیث میں موجود ہے مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے محدث محقے گزرے ہیں ان کی کتاب سلسلہ جلد کے اندر مفصل اس حدیث کی تخریج موجود ہے اس حدیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے اور بھی بڑے محدثین نے اس کی سند پر بحث کر کے اس حدیث پر صحیح ہونے کا حکم لگایا وہ کیا ہے کہ کبھی کبھار بسا اوکات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک ہی سلام پر اتفاق کر لیتے تھے. کبھی کبھار ایک ہی سلام پھیرتے تھے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. ہماری ماں ام مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ کی حدیث ہے کہتی ہیں کانا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یو سلم و تسلیمتن واحد کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سلم و تسلیمتن ثم کا وجہ اور ایک روایت کے اندر نفظ ہیں یتح ان یمی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کیسے پھیرتے تھے نماز سے بس سامنے اپنے چہرے کو آگے ہی رکھتے اور کہتے السلام علیکم و اللہ اور تھوڑا سا چہرہ اپنا امام الانبیاء دائیں طرف پھیر دیتے تھوڑا سا دائیں طرف پھیر دیتے یہ چار قسم کے طریقے امام الانبیاء محمد الرسول کے صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں ایک موقع پر امام الانبیاء نے بعد لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے جب سلام پھیرتے تھے تو دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس طرح کرتے السلام علیکم و اللہ اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو اس طرح کرتے السلام علیکم و اللہ یہ پیارے پیغمبر نے بعض لوگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں تھا. پیارے پیغمبر نے یہ عمل کبھی نہیں کیا تھا آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو مدینے والے امام نے کہا مالی ارا کم رافی کم کان ادنا چلا صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح مسلم شریف کے الفاظ ہیں جابر بن سنورا رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ لوگوں مجھے محمد کو کیا میں دیکھ رہا ہوں اراکم ارا تم را صحیح ادنا خیلن شن اسلح کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے سلام کہتے ہوئے مارتے ہو جیسے سرکش گھوڑے اپنی دموں کو مارتے ہیں اس, اس طرح ہاتھ نہیں مارو نماز میں سکون اختیار کرو صحیح مسلم شریف کی روایت کے اندر جابر بن سمرا رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور اس روایت سے متصل آگے والی روایت کے اندر یہ صراحت موجود ہے امام محمود لمبیا نے کہا یک یکم او سلام پھیر سے وقت طرف ہاتھ کھولنے والوں اور بائیں طرف ہاتھ کھولنے والوں مسافہ کرتے ہیں نا سلام لیتے ہوئے معلومی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے خود اجتہاد کر لیا اپنے پاس کہ جب کسی سے سامنے والے سے سلام کہتے ہیں یا سلام لیتے ہیں تو مسافے کے لیے ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھاتے ہیں تو دائیں طرف سلام کہنے کا مقصد وہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کہنا ہوتا ہے دائیں طرف فرشتے بھی ہوتے ہیں فرشتوں کو بھی نیت میں رکھنا چاہیے کہ یہ سلامتی اللہ کی طرف سے سارے بیٹھے ہوئے نمازیوں پر بھی اللہ کے فرشتوں پر بھی ہو جو بائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو اللہ کی سلامتی اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں ان پر بھی ہوں فرشتوں پر بھی ہوں دائیں طرف والے نمازیوں پر بھی ہوں نیت میں یہ ہونا چاہیے تو بعد لوگوں نے یہ اجتہاد کر لیا اجتہاد کہ جب ہم ہمارے سامنے لوگ موجود ہیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہاتھ بھی بڑھانا چاہیے پھر ہاتھ بھی بڑھانا چاہیے انہوں نے اس اشتہار سے ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا تو مدینے والے امام نے کہا یکسی لہا دے جابر بن پھر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم شریف <سلام> کے اندر اس پہلی روایت کے متصل آگے موجود ہے وہ کہتے ہیں امام اللہ نے کہا تم میں سے ہر شکست کو اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے اور ایک رواج کے اندر لفظ ہیں یکسی لحاظ ہے اللہ فاخ ہے تم میں سے ہر بندے کو اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے حو بجھا یمین ہی وان شمالے ہی صرف اپنے چہرے کو دائیں طرف اور بائیں طرف پھیرے چہرے کو دائیں اور بائیں پھیرتے ہوئے ہاتھ اس کے کہاں رہنے چاہیے ہاتھ گٹنوں پر رہنے چاہیے ہاتھ رانوں کے اوپر پڑے رہنے چاہیے امام الانبیاء نے اس طرح ہاتھ مارنے سے منع اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ روایت جابر بالثمر رضی اللہ عنہ کی سلام کے جہاں مسائل امام الانبیاء کی نماز کے سلام کا طریقہ جہاں بیان ہوا ہے نا کتاب کے اندر پوری نماز کی ابتدا وضو سے لے کر غسل سے لے کر سیم کے مسائل بیان کرنے کے بعد تقبیر تحریمہ سے لے کر قرات، سجدہ سب کچھ بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے پیارے پیغمبر کی جب سلام کے مسائل پر پہنچے ہیں نا وہاں پر امام مسلم رحمت اللہ علیہ حدیث لائے سلام کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جن کو غلطی لگ گئی جو کسی شبحے کے اندر مبتلا ہو گئے انہوں نے امام الانبیاء محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بنا کر پیارے پیغمبر کے اس متواتر عمل کو متواتر عمل کو جو مدینے والے امام رکو جاتے وقت رکو سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رقط کے لیے کھڑے ہوتے وقت جو رفلی دین کرتے تھے اس حدیث کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا وہ رفاد ختم ہو گئی وہ رفین منسوخ ہو گئی میرے بھائیو یہ حدیث کے ساتھ انصاف نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ماننا نہیں ہے یہ پیارے پیغمبر کی حدیث کا انکار کرنا ہے مسئلہ کہاں تھا امام المبیا نے سکھایا نہیں تھا چند لوگوں کو دیکھا کرتے ہوئے سلام کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے امام المبیا نے اس سے روکا دنیا میں تمام محبت میں نے <تصفح> پہلے بھی تفصیل سے بیان کیا تھا <تصفح> کہ آج تک, آج, تک آج تک امام ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ امام زہر اور دوسرے بڑے بڑے آئیمہ کرام جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شگردوں میں شامل ہیں چلو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تو کتاب ہمارے پاس کوئی نہیں پہنچی کوئی کتاب نہیں پہنچی اس کی دنیا میں موجود نہیں ہے ان کی کتاب ان کے شاگردوں کی کتابیں تو ہیں اگر اس حدیث کا تعلق رکوع والی رفعیدین نہ کرنے کے ساتھ ہوتا کہ رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس حدیث میں رفع جانے سے منع کیا ہوتا تو امام محمد اپنے کے اندر ایسی ایسی روایت کو وہ اس مسئلے کے لیے درج نہ کرتے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ مسئلہ کھڑا نہ کرتے یہ چودہویں صدی سے پہلے چودہویں صدی سے پہلے دنیا کے فکہ محدثین یہ ہدایات کے مؤلف شراب قاعت کے مؤلف دقائق کے مؤلف قدوری کے مؤلف کسی بھی یہ فکا کی مسلمہ کتابوں کے مؤلف نے اس حدیث کو بنا بنیاد بنا کر رکوع والی متبادر رفائی دہان کو منسوخ قرار نہیں دیا کسی, کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ بھی دلیل ہے اور اس دلیل کی بنا پر رکوع والی رفائی دہان کو منسوخ کیا جا چودویں صدی کے بعد لوگوں کو سمجھ آ گئی انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا لیکن انصاف پسند لوگ پھر بھی موجود ہوتے ہیں ہر دور میں رہتے ہیں میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا مولانا تقی عثمانی بہت بڑے معروف عالم ہیں پاکستان کے اندر تقی عثمانی ان کی کتاب ہے درس ترمزی درس ترمزی یہ تین جلدیں مارکیٹ کے اندر چھپی ہوئی موجود ہیں مل جاتی ہیں عام مکتبوں سے اس کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ حدیث جابر بن سمرا رضی اللہ تعالیٰ والی اس حدیث کو رکوع والی رفع الیدین کو منسوخ کرنے کے لیے اس سے استدلال کرنا یہ حدیث کے اوپر ظلم ہے یہ محمد الرسول اللہ کی حدیث پر ظلم ہے اس کا تعلق ہی نہیں اس رفع الیدین کے ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں تھا وہ امام الانبیاء آخری وقت تک کرتے رہے زندگی میں ایک نماز کی ایک رکت بھی ثابت نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر نے وہ رقو جاتے ہوئے رقو سے اٹھتے ہوئے کے بغیر ادا کی تو یہ مسئلہ تو ویسے آ گیا بیچ میں تو میں بیان کر رہا تھا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا سلام کے موقع پر کہ وہ اپنا ہاتھ دائیں طرف سلام کہتے ہوئے دائیں طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور بائی طرف سلام کہتے ہوئے بائیں طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو امام الانبیاء نے ان کو روک دیا, منع فرما دیا اور کہا کہ صرف دائیں طرف اور چیرا بائیں پھیرنا اور تمہارے ہاتھ تمہاری رانوں پر ہی پڑے رہیں ہاتھوں کو ادھر سے نہیں اٹھانا اللہ اکبر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رام کے بعد لوگوں کو جنہوں نے اپنے اشتہاد سے یہ عمل شروع کر لیا تھا امام الانبیاء نے ان کی اصلاح فرما دی ان کے عمل کو درست کر دیا ان کو اس عمل سے روک دیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے بعد روایت کے اندر لفظ ہیں سب لوگ اس عمل سے روک گئے پھر ان کے سلام پھیرتے وقت ان کے ہاتھ ان کی رانوں پر ہوتے تھے اپنا ہاتھ سلام دائیں طرف پھیرتے ہوئے دائیں طرف نہیں بڑھاتے تھے اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اپنا ہاتھ بائیں طرف نہیں بڑھاتے تھے صحابہ نے امام المبیا کا فرمان سن کر اپنے آپ کو اس عمل سے روک لیا اور وہ چیز کو اختیار کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اور پھر سلام کے حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ وہ بھی یاد رکھنے والا ہے یہ سلام جو ہے نا سلام یہ نماز کا رکن ہے سلام کیا ہے نماز کا رکن ہے رکن جس طرح رکوع رکن ہے نماز کا جس طرح سجدہ رکن ہے نماز کا جس طرح سورت الفاتحہ نماز کا رکن ہے اسی طرح سلام تیرنا بھی نماز کا رکن ہے رکوع رہ جائے یا سجدہ کوئی چھوڑ دے یا رہ جائے کسی کا سجدہ تو رکت نہیں ہوتی فاتحہ رہ جائے تو رکت نہیں ہوتی کیونکہ یہ رکن ہے رکن رہنے سے وہ نماز ختم ہو جاتی ہے ہوتی نہیں رکت ایسے ہی سلام کسی کا رہ جائے نا سلام رہ جائے سلام نہ کرے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے نماز ہوتی نہیں ہوتی دلیل اس کی کیا ہے کہ یہ نماز کا رکن ہے فرض اور واضح ضروری ہے سلام پھیرنا نماز میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا یہ الفاظ جو میں سنا رہا ہوں سنن دارمی میں صحیح صنعت سے موجود ہیں ویسے یہ حدیث سرمدی میں بھی ہے ابو دابود کے اندر بھی ہے دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا مفتاحسلات نماز کی چابی نماز کی کنجی اتہرو وہ بندے کا با ہونا ہے اگر با بدو ہوگا تو اس کے پاس نماز کی کنجی ہے نماز کھل جائے گی نماز پڑھنے کا اہل ہو جائے گا اگر بے ودو ہے اس کا ودو نہیں ہے تو اس کی نماز اس کے پاس نماز کی چابی ہے ہی نہیں وہ نماز کھلے گی نہیں اس کے لیے اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنے کال سے بھی اس کو وضاحت سے بیان کر دیا آپ نے فرمایا لا تخبہ لو سلا تو احد کم ادا احدا سا حتہ یا دنیا میں بسنے والے محمدیوں یاد رکھنا لا تک با لو سلا تو کم تم میں سے جب بھی کوئی شخص بے وضو ہو جائے بے وضو ہونے کی حالت میں نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی ہی نہیں جاتی قبول ہوتی نہیں نماز نماز توجہ اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ وزو کر کے نہیں آئے گا اور وہ نماز نہیں پڑھے گا تو مستحصیت تحریم اور جب اللہ اکبر کہہ کر بندہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے تحریم اس سے باقی سارے جائز کام بندے پر نمازی پر کیا ہو جاتے ہیں گفتگو کرنا حرام. کھانا پینا حرام ادھر ادھر دیکھنا حرام چلنا پھرنا ساری حلال چیزیں ہیں یہ حلال چیزیں بھی کیا ہو گئیں حرام ہو گئی کس کس چیز کے کہنے سے اللہ اکبر کہہ دیا جب نماز میں داخل ہونے کے لیے تو یہ چیزیں حرام ہو گئی بہلیل اب تسلیم اور یہ چیزیں جو حلال حرام ہوئی ہیں اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے یہ چیزیں حلال کب ہوں گی کون سا عمل ان چیزوں کو ان امال کو حلال کرے گا دوبارہ اب تسلیموں کو کیا ہوگا سلام, سلام. امام لبیا نے فرمایا سلام پھیرو گے تو یہ امال حلال ہو جائیں گے جب تک سلام نہیں پھیرتا کوئی اور کام کرنے سے کسی اور طریقہ کو اختیار کرنے سے جو طریقہ سلام پھیرنے کے علاوہ ہو یہ حرام کام جو ہو گئے ہیں اللہ اکبر کہنے سے یہ حلال یہ حلال نہیں ہوتا یہ حدیث ہے الفاظ سنن دارمی کے ہیں اور ابودی کے اندر بھی یہ روایت صحیح صنعت سے موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف نماز کے اندر جو کام اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر حرام ہو جاتے ہیں ان کاموں کو نماز کے بعد حلال کرنے والی چیز صرف اور صرف سلام ہے صرف سلام ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہے اللہ اکبر اور پیارے پیغمبر محمد الرسول خلاف راشدین آپ کے بعد آپ کے سارے صحابہ اللہ کے پدر سے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری زندگی امام المبیا سے آپ کے بعد خلاف راشدین سے پھر اشرہ مبشرہ سے پھر پیارے پیغمبر کے ڈیڑھ لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے اپنی نماز کو السلام علیکم کے علاوہ کسی اور عمل سے ختم کیا ہو زندگی میں کبھی ایک مرتبہ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بعض کتابوں میں لوگوں نے, لکھا ہے. لوگوں نے لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی طرف منسوب کیا ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے انشاءاللہ بری, سے بری ہیں بری انہوں نے یہ کوئی نہیں کہا امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا یہ بات صرف میری نہیں ہے الاؤ السنن ایک جلدوں کی کتاب ہے ظفر احمدی وہ اس کتاب کے مولف ہیں عربی زبان کے اندر کتاب ہے الاؤ السنن انہوں نے الاؤ السنن کے اندر یہ بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام پر یہ چیز لگائی گئی ہے جب کہ امام ابو حنیفہ کے قو سے کسی چیز سے یہ بات ثابت وہ بات کیا ہے ہمارے معاشرے میں عام کتابوں کے اندر منیت المسلی دوری سے لے کر تمام کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، یہی چلتا ہے کیا کہ جب بندہ تشہد اتہ پڑھ لے اتہ حیات پڑھ لے یا اتا حیات پڑھنے کی مقدار جتنا ٹائم اتہ پڑھنے کو لگتا ہے اتنی مقدار بیٹھا رہے چپ کر کے وہ پڑھ لے یا اتنی دیر لگا لے جتنی دیر اتحیات پڑھنے کو لگتی ہے پڑھے بے شک کچھ بھی نہ اور پھر کوئی ایسا کام کرے جو نماز کے منافی ہے تو اس کی نماز پوری ہو گئی فلا تو ہو اس کی نماز پوری ہو گئی نماز کے منافی کیا کام ہے وہ اٹھ کر چل پڑے اتحیات کی پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا اتنی دیر بیٹھا رہے چمپ کر کے بے شک بیٹھا رہے اتہ حیات نہ بھی پڑے اور پھر اٹھ کر چل پڑے یا وہ اسی طرح بیٹھا بٹا لوگوں سے باتیں کرنے لگ جائے یا کسی کو گھلی گلوچ دے دے یا اسی طرح بیٹھا ہوا وہ جان بوجھ کر بے وضو ہو جائے جان بوجھ کر ارادہ بے وضو ہو جائے جان بوجھ کر اللہ کی قسم منیت اور مسلی دوری سے لے کر ہدایت تک ہر کتاب کے اندر آپ کو ملے گا یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز اس کی کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی یہ سلام پھیرنا یہ نماز کا رکن نہیں نماز میں فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے اسلام کے بغیر بھی نماز پوری ہوگا <تصفح> میرے بھائیوں یہ نہ تو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے نہ اللہ کے نبی کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہے نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے یہ پایا ثبوت کو پہنچتا ہے اور نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ ثابت ہے لگا دیا گیا ہے ان کے ذمے بغیر سنت کر تو یہ نماز پوری نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کئی علماء کرام بھی مچھروں میں وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں بھائی اگر کسی نے تشہد کی بقدر جتنی دیر اتنا یاد پڑھنے کو لگتی ہے اتنی دیر وہ بیٹھا رہا پھر اس نے ہوا خارج کر دی تو اس کی نماز پوری ہو گئی اس نے کر کر دی تو میرے امام الانبیاء کے عمل کے مدینے والے امام کے فرمان کے یہ مسلمانوں کے طریقے کے امام الانبیاء کی حدیث کے بالکل برعکس عمل ہے جس سے نماز مکمل نہیں ہوتی نماز اس کی باطل ہو جاتی نماز کو مکمل نہیں سمجھے نماز باطل ہے اس کی کیوں؟ سلام پھیرنا نماز کا رکن تھا نماز میں واجب تھا فرق تھا اس نے سلام ہی نہیں ویسے ہی اٹھ کر چل پڑا ویسے ہی اس نے باتیں شروع کر دی ویسے ہی جان بوجھ کر اس نے وضو کا توڑ لیا بیٹھے بیٹھائے نماز کیسے پوری ہو جائے جبکہ مدینے والے امام نے کہا تحلیر و بد تسلیم و کائنات کے لوگوں نماز کے اللہ اکبر کہنے سے جو عمل حرام ہوئے تھے دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے جو ان عملوں کو حلال کرے گی شریح طور پر اسلامی طور پر وہ سلام پھیرنا سلام کے بغیر وہ چیز وہ کام حلال نہیں ہوتے نہ نماز ہی پوری ہوتی یہ سلام نماز کا رکن ہے اور نماز کے اندر فرض واجب لازمی اور ضروری میرے یہ طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ طریقہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ طریقہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے مردوں اور عورتوں کے طریقے میں نماز پڑھنے کے طریقے میں کوئی فرق کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں کسی صحیح حدیث کے اندر کوئی لفظ بھی موجود نہیں کوئی لفظ بھی موجود نہیں صحیح سمجھیا جو ثابت ہو امام المی یاد ہے کہ آپ نے عورتوں کے لیے کوئی کسی بھی جگہ پر مخصوص الفاظ سے پیارے پیغمبر نے اس کا مخصوص طریقہ مردوں سے الگ بیان کیا حکم تو آپ نے دیا نا سب کو آپ نے ہمیشہ سنی وہ حدیث آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی اتنی مرتبہ میں نے بیان کر دیا بخاری میں ابو مالک بن حرس رضی اللہ جس میں یہ لفظ ہے حکم امام الانبیاء کا یہ اکیلے مردوں کے لیے نہیں ہے جیسے یہ مردوں کے لیے حکم ہے ویسے ہی اکیلے کے لیے حکم ہے خواتین لیے کیونکہ محمد رسول وسلم صرف مردوں کے رسول نہیں ہے جیسے مردوں کے رسول ہیں ویسے ہی بدینے والے امام خواتین کے بھی رسول ہیں جس طریقے کو امام اختیار کیا وہ طریقہ مردوں کے لیے بھی وہی ہے خواتین کے لیے بھی وہی ہے ہاں خواتین مختلف ہو جائیں گی اس معاملے میں جو پیارے پیغمبر نے خود اپنی خدان سے اللہ کر کے بیان کر دیا جہاں ہم رسونے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواتین کے لیے الگ طریقہ بیان نہیں کیا ایک ہی طریقہ اختیار کیا ایک ہی کو بیان کیا وہ مردوں کے لیے بھی وہی ہوگا خواتین کے لیے بھی وہی ہوگا, وہی ہوگا کوئی فرق نہیں ہوگا حج کیا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حج کرنے کے بعد کہا خود امی منا سے گا تم لوگو مجھ محمد سے حج کے طریقے سیکھ لو جو میں کرتا ہوں ویسے کرنا ہے یہ خواتین کے لیے بھی حکم ہے مردوں کے لیے بھی حکم ہے کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں ہاں لباس میں فرق ہے کس میں فرق ہے لباس میں مرد اور عورت کے لباس میں فرق ہے بالغ عورت کا سر ننگا ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی مرد کا سر ننگا ہو تو اس کی نماز قبول, قبول،, قبول، ہو جاتی ہے یہ فرق ہے کس چیز کا لباس کا یہ نماز کے طریقے کا فرق ہے یہ طریقے کا فرق نہیں یہ لباس کا فرق ہے مرد مرد, مرد, مرد, مرد اس کے ٹخنے نماز میں بھی اور آگے پیچھے آگے بھی ہمیشہ اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے, ہونے چاہیے اس کی شلوار اس کی, کی تیبند اس کی پتلون وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے ٹخنے اس کے اندر ڈکے ہوئے چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے یہ نماز میں بھی یہی حکم ہے نماز کے علاوہ بھی یہی حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو ہمیشہ سنایا کہ پیارے پیغمبر نے کہا سلاستن او لوگ یاد رکھنا تین قسم کے لوگ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں سلاستن تین قسم کے لوگ یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن ان تین قسم کے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں ولا یو کلے اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گے اللہ ان سے بولیں گے بھی نہیں نہ دیکھیں گے نہ ان سے کلام کریں گے ولا یو اللہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا ولاب عذاب علیم اور ان تین قسم کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اللہ نے ان تین بندوں کی طرف نہ دیکھنا ہے نہ ان سے بولنا ہے نہ ان کو پاک کرنا ہے گناہوں سے اور ان کو دردناک عذاب میں اللہ نے یہ لفظ جب امام البیا نے کہنے لگے اللہ کے نبی صاحب ایسے بد نصیب کون لوگ ہیں وہ تو مارے وہ تو ناکام نامراد ہو گئے جن کے بارے میں بہی والی زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہیں کہ وہ تین قسم کے لوگ نہیں دیکھنا اللہ نے ان کی طرف نہیں بولنا ان سے نہیں گناہوں سے اور دردناک آزاد میں ڈالنا وہ تمہارے گے کون لوگ تو رسول وسلم نے پہچان کروائی آپ نے فرمایا المنانو ایک تو وہ شخص جو منان ہے منان منان کہتے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان کر کے بعد میں نیکی کو جتلاتا ہے احسان جتلاتا ہے میںکی چن جتلانے کے لیے کی کسی کے ساتھ کیے کی؟ کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو کس لیے اللہ کے لیے جتلانے کے لیے نہیں اس کو اپنا غلام کانا بنانے کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے اس نے احسان کیا ہے کسی پر مقصد ہے ذریع ہے لوگوں کو لوگوں کی مدد تعاون سخی ہے لیکن اس کو بعد میں ہے اللہ نے نہیں دیکھنا نہ بولنا ہے دردناک عذاب کے اندر ڈالنا ہے اور دوسرا المسبلو بلو المس بے امام نے کہا اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا مسبلو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا مرد عورت کے لیے نہیں ہے لباس میں فرق بتا رہا ہوں مرد کے اور عورت کے لباس میں فرق ہے طریقہ نماز میں بھی فرق ہے نہیں ہے جیسے مرد کا سجدہ ہے ویسے ہی عورت کا سجدہ ہے جیسے مرد نے رکوع کرنا ہے ویسے ہی عورت نے رکو کرنا ہے جیسے مرد نے تشہد بیٹھنا ویسے ہی عورت نے جیسے جیسے دین کرنا ہے ویسے عورت نے بھی کرنا ہے تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک سو فیصد جو طریقہ نماز کا مردوں کا ہے وہی اسلام میں مسلمان عورتوں کا طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے لباس میں صرف فرق ہے دوسرا پیارے پیغمبر نے کہا وہ بندہ وہ ہوگا جو اپنے کپڑے کو اپنے ٹکنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اور تیسرا فرمایا المنف کو سلا آتا ہوں جھوٹی قسم اٹھاتے اپنا سودا بیچتا ہے اپنا سامان فروخت کرتا ہے چیز بیچتا ہے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو یہ تین قسم کے لوگ مرد مرد کپڑا لٹکانے والا لیکن عورت کا عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز میں اپنا سر بھی ڈانپے گی اپنے ہاتھ بھی ڈانپے گی اپنے پاؤں بھی نماز کے اندر کیا کرے گی چھپائے گی کون بھی اس کے ڈھکے ہونے چاہیے اور باہر بھی بازار کے اندر بھی نماز کے علاوہ بھی مسلمان عورت کے جسم کا کوئی کوئی حصہ وہ غیر محرم کے سامنے ظاہر ننگا نہیں ہونا چاہیے کوئی حصہ جیسے بھی پاؤں کی ایڑیاں بھی مسلمان عورت کی غیر محرم سے چھپی ہونی چاہیے کتنا لمبا کپڑا ہونا چاہیے کا ایک حدیث میں ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک بلشت وہ کپڑا زیادہ لٹکائے ایک سہابیا نے کہا اللہ کے نبی ایک بلشت وہ کپڑا مرد سے زیادہ رکھے گی ٹھیک ہے ایڑیاں اس کی ڈھک جائیں گی پاؤں چھپ جائیں گے ایک بلش تو زیادہ ہونے سے لیکن چلتے وقت جب اس کے پاؤں کھلیں گے کپڑا سکھ کر اوپر جائے گا تو ایڑیاں تو اس کی نگی ہو جائیں گی تو چلتے ہوتے بلش تو تھوڑا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پا یہ ادھر سے لے کر یہ کوہنی تک یہ ایک ذرا ہے کہا اتنا کپڑا پھر وہ اپنا مسلمان خاتون مسلمان عورت وہ لمبا رکھے تاکہ چلتے ہوئے جب اس کی ٹانگیں کھلے کپڑا سکھڑ کر سامنے نہ اللہ اکبر لیکن اللہ کے دشمنوں نے عیسائیوں نے یہودیوں نے ہندوؤں نے ان کے،, ان کے چینلوں نے ہمارے مسلمانوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھنا ان کے ایجنٹوں نے حلیہ بگاڑی جیسا لباس اسلام نے مرد کو دیا وہ عورت کو پہنا دیا جو عورت کو دیا وہ کس کو پہنا دیا وہ مرد کو پہنا دیا دیکھیں آپ مردوں کو ان کے کپڑے نیچے بھسٹ رہے ہوں گے آدھی آدھی شلوار کے پہنچے وہ نیچے ہوں گے پونٹے بھی نیچے ایسے ہی پینٹ ہوگی عورتوں کو دیکھو تو بے شمار عورتیں آپ کو بازار کے اندر نظر آئیں گی جن کی آدھی آدھی پنڈریاں بھی آپ کو نظر آئیں گی بالکل معاملہ یہ ٹی وی نے وی سی آر نے یہ سلیبیوں نے ان شیطان کے ایجنٹوں نے معاملہ بالکل ہمارے معاشرے کا الٹ کر کے رکھ دیا ہم اللہ کے نبی کے پرامین کو بھول گئے المومنین صحابیات رسول کے کلچر کو ان کے سرد عمل کو مسلمہ نے چھوڑ دیا دنیا کی بے حیائی کی المبردار عورتیں یہ دنیا میں شریفی عورتیں یہ غیرت سے آری اور محروم عورتیں ان کا لباس ان کا کلچر ان کا ہیئر سٹائل ماشاءاللہ ہماری مسلمان خواتین نے اختیار کریں اب دیکھیں نا کتنا بڑا کبی عمل ہے کتنا بڑا کبی عمل ہے لانت فرمائی ہے مدینے والے ایمان نے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے لانت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگاتی, بال لگاتی ہیں جو اپنے ہاتھ پہ سوئی کے ساتھ سوراخ کر کے سرما یا نیل بھر کے پھول بوٹے یا نام لکھواتی ہیں اور جو اپنے چہرے کے کسی بھی حصے سے بال اکھارتی ہیں پورے چہرے کے چاہے وہ ابرو کے درمیان سے ہو چاہے ابرو کو بریک کرنا ہو چاہے وہ رخساروں سے ہو چاہے وہ, وہ تھوڑی سے ہو چاہے وہ ماتھے سے ہو چہرے کا اس کو چیرا کہتے ہیں, ہیں؟ یہ بالوں کے اگنے کی جگہ ادھر سے لے کر یہ کانوں کے آگے سے آگے والے حصے سے لے کر کانوں تک یہ جو کان کے آگے اگی ہوئی جگہ ہے یہ چہرے چیرہ یہاں تک ہے کان چہرے کے اندر میں یہ کان سر کا حصہ ہے ادھر نیچے تک یہاں سے مسلمانہ کوئی اپنے بال نوچتا ہے کھینچتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لان لاہ واس لمے نام نامسا نمس عربی زبان میں کہتے ہیں چہرے کے کسی بال کے اخاڑنے چہرے کا بال اخاڑنا جو چہرے کا بال اخاڑتی ہے وہ مرد اخاڑتا ہے یا عورتیں کیونکہ عورتیں یہ عمل زیادہ کرتی ہیں اس لیے لفظ عورتوں والا استعمال ورنہ حکم مردوں کا بھی یہی ہے مردوں کا بھی یہی ہے اللہ رب العالمین کی لالت ہے اکھاڑنے والوں پر بھی اور اکھڑوانے والوں وہ کافروں کے کلچر سے متاثر وہ خبریں پیش کرنے والی جو آتی ہیں نا وہ عورتیں وہ جیسا ان کا سٹائل ہوتا ہے نا ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر مسلمان عورتیں اپنا بیتر سٹائل بنانا شروع کر دیتی ہیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے مدینے والے امام کا حکم کیا ہے اللہ کے نبی کی ازواج متحرک وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں ان کا کردار عمل کیا تھا ہمیں کیسا ہونا چاہیے اس کا نہیں پتا جیسے باقی معاملات میں ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو فراموش کر دیا پیارے پیدمبر کے طریقے سے لوگ ہٹ گئے ویسے ہی نماز میں بھی اللہ کے نبی کے طریقے کو فراموش کیا ہوئی. تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ مسلمان مرد اور عورت کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ القبیر کے اندر صحیح سند سے ام دردار رضی اللہ عنہ یہ صحابیاں ہیں امام الریا کی ام دردہ ابو دردار رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ان کی روایت لائے ہیں امام بخاری تاریخ القبیر کے اندر صحیح سرد کے ساتھ کہ وہ نماز پڑھا کرتی تھی ام میں دردا اور اسی طرح رکوع کرتی تھی جیسے مرد کرتے تھے ایسے ہی سجدہ کرتی تھی جیسے مرد کرتے تھے ایسے ہی وہ شہد کے اندر بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے تھے یہ عمل تھا وقانت کانت پتی اور یہ محمد الرسول کی صحابیہ پیارے پلندر کے زمانے میں یہ محمد الرسول کے طریقے تو آپ کی سنت کو یاد کرنے والی یہ بڑی سمجھدار فتی صحابیات میں یہ اللہ عنہ انہوں نے کیوں جس طرح ہمیں سکھایا جاتا ہے ہمیں پڑھایا جاتا ہے بھئی دلیل کیا دی جاتی ہے کہتے ہیں عورت جو ہے نا عورت عورت کا منع ہوتا ہے پردہ اور عورت جتنی زیادہ چھپی ہوئی ہو اتنی زیادہ بہتر ہے تو اگر وہ مرد کی طرح سجدہ کرے گی اس کی پیٹ بلند ہوگی تو یہ تو پردے کے خلاف ہے اس لیے وہ کیا کرے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں پر رکھ لے اپنی جو ہے نا وہ پشت کو بلند نہ کرے اس کو زمین کے ساتھ جوڑ کے سجدہ کرے یہ زیادہ سطر والا طریقہ ہے زیادہ سطر والا یہ عقل ہے عقل ہے دوسری طرف محمد رسول کا فرمان ہے پیارے پیغمبر کا عمل ہے امام البیا کا طریقہ ہے اب پیارے پیغمبر کے طریقے کے مقابلے میں اٹل تو نہیں نہ چل رہی اکل کی کیا ہے قیمت اکل کی کیا قیمت کیا بدن عقل کیا ہے امام البیا کے فرمان کے سامنے میں نے یہ آپ کو ہمیشہ بتلایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول اگر دینا عقل کے ساتھ ہوتا نا رشتہ کوئی تعلق تو موزوں پر جرابوں پر اوپر مسا کرنے کی بجائے کہاں مسا کرنے کا حکم ہوتا نیچے پھر اوپر حکم نہ ہوتا کہ مسا اوپر کر لو پھر نیچے حکم ہوتا ایک بندہ نماز پڑھ رہا نماز میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہوا خارج ہو گئی اب عقل کیا کہتی ہے عقل عقل یہ کہتی ہے کہ ہوا خارج ہونے سے اس کا وضو ٹوٹا ہے. یہ سنجا کرے یہ کیا کرے لیکنجا نہیں کیا جاتا ہے خارج کہاں سے ہوئی ہے دھوئے ہاتھ جاتے ہیں دھوئے پہنچ جاتے ہیں ادھر عقل نہیں چلتی. ہماری عقلیں کا ہیں ہم نے عقل کے پیچھے نہیں چلنا اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ کے طور پر عطا کیے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کو کے لیے کیا تک نمونا بنایا ہے ہم نے محمد اور اللہ کو دیکھنا ہے عقل میں آئے بات نہ آئے جو اللہ کے نبی نے کیا وہ کرنا ہے جس طریقے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنایا وہ ہماری عقل میں نہ بھی آئے <سؤال> اسی کو ماننا اسی کو اپنانا محمد اور اللہ کو ماننا ہے آپ سے محبت ہے آپ کی اتباہی عقل تو بندہ وہاں پیش کرے نا جہاں سے دلیل موجود نہ ہو ٹھیک ہے عقل سے فائدہ کنڈم نہیں کرتے شیطان نے بھی تو اکل کو ہی آگے رکھا تھا نا نس کے مقابلے میں تھی پیش کیا اللہ نے کہا چل سجدہ کر آدم کو فرشتوں کو بھی حکم تھا شیطان کو بھی حکم تھا سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا شیطان نے اللہ نے سیدا کیوں نہیں کیا من آتا ان چاہر جب میں حکم دیا تھا آدمی کو بھی بنایا تھی بنایا ہے تو ہی میرا خالق ہے لیکن میں اس سے بہتر ہوں پلکتا ہوں میں نے تین دن بعد مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا مٹی نیچے ہوتی ہے آگ کا درجہ ہوتا ہے بلند ہوتی ہے تو میں بلند اور بلند جو ہے وہ کو سجدہ کیسے کرے ایک طرف اللہ کا حکم تھا دوسری طرف اس کی عقل کا ڈلہ تھا اس نے اللہ کے حکم کو پیمان کیا اپنی عقل کے پیچھے چلا نتیجہ کیا نکلا اللہ نے کیا مطلب کے لیے اس کے اوپر مسلط کر دی قیامت تک کے لیے ملعون بنا دیا عقل کا جو ہے نا عقل کی حیثیت وہاں پر ہوتی ہے جہاں دین کیا ہو جائے دین وہاں موجود نہ ہو کتاب و سنت کی رہنمائی موجود نہ ہو پھر عقل کی رہنمائی چلتی ہے وہاں پر جہاں کتاب و سنت موجود ہو وہاں عقل کی کوئی حیثیت کی قیمت سے وزن اس کے مقابلے میں نہیں ہوتا عقل کو نہیں دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. <P%>. پیارے پیغمبر کے طریقے میں امام المبیا کی سنت میں مدینے والے امام کی صحیح احادیث کے اندر, اندر. کوئی ایک حدیث کوئی مولوی, so。مولوی صاحب suppose. ایک حدیث پیش دے صحیح ہو سند اس کی آپ سب کو گواہ بناتا ہوں اللہ کے فضل سے کوئی دنیا کا عالم دین کوئی مولوی صاحب کوئی مفتی صاحب آپ سے مل کر مجھے ایک حدیث جس کے اندر صحیح سنن سے حدیث ہو اور پیارے پیغمبر نے عورت کو مرد سے الگ نماز کا طریقہ بتلایا ہو انشاءاللہ شاء اللہ ساری زندگی اس، اس عالم دین کی عزت بھی کروں گا احترام بھی کروں گا اس کو اپنا استاد بھی مانوں گا انشاءاللہ اس کا شکریہ ادا کروں گا اس کے لیے دعائیں بھی کروں گا اس کے پاؤں بھی دھو کر پیوں گا ایک روایت چاہیے ایک روایت ایک صنعت دنیا میں صحیح کوئی پیش کر دو پیش کر دو ایم پیش کر ہی نہیں سکتا دعوے سے کہہ رہا ہوں جب ہے ہی نہیں تو پھر عقل سے کیا تھے اور نماز کیا عورت کی نماز کا طریقہ الگ بنا دیا مرد کا الگ بنا دیا محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی سندھت پہ کوئی اشارہ بھی نہیں اس کا کیا مانا امام الگ طریقہ کو ہم مسلمانوں نے اپنی طرف سے بانٹ دیا تقسیل کر دیا تو میرے نماز کے بعد پیارے پیغمبر کے کی اذکار کیا تھے نماز کے دو چار انتہائی اہم مسائل سفر میں نماز نمازوں کو جمع کرنا اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, ہے کیا حقیقت ہے کب جمع ہوتی ہے یہ دو تین بڑے بڑے مسئلے انشاءاللہ وہ ایک دو جمعوں میں بیان کریں گے پھر ہم اس کے بعد نیا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ دل الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يدلل فلا هاديلا وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك تعالى ابراهيم وعلى إبراهيم حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم خزل دین محمد صلی اللہ کب جمی الجهاد الجہادین اللهم من ارادنا واراد بالجهاد والمجاهدين سوء ان فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين يا قوي يا عزيز انك على كل شيء قدير اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين نصرا مؤذرا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم افتح لهم فتحا قريبا اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم اللهم انزل السكينه في قلوبهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم احفظ المجاهدين من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا وتقبل توباتنا واغفر حوباتنا وعد علينا بخير يا أكرم المكرمين سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین علیکم و رحمت اللہ حدیث مبارکہ کے مطابق مسئلہ بتائیں ایک آدمی ایک ہی میت کا جنازہ دو دفعہ ادا کر سکتا ہے یا کہ ایک دفعہ بھئی ایک ہی میت کا جنازہ دو دفعہ چھوڑ کے دس دفعہ بھی ایک بندہ ادا کر سکتا ہے دس دفعہ بھی ادا کر سکتے ہیں وہ جس نے ایک مرتبہ پڑھایا وہ دس دفعہ بھی اس میت کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں اور جنہوں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے وہ دس مرتبہ بھی اس میت کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں جنازے کا جنازے کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا جنازے کا مطلب کیا ہوتا ہے سفارش کرنا دعا کرنا میت کے لیے تو آپ جتنی مرضی جتنی مرتبہ مرضی اس کے لیے کیا کر دیں سفارش کر دیں اسلام نے اس سے منع نہیں کیا بلکہ صحیح صنعت سے حدیث ثابت ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بعض شہدائے عہد کا جنازہ پڑھا جن میں امیر حمزہ سید و شہدہ بھی تھے سید و شہدہ امیر حمزہ کا جنازہ امام المبیا نے نو مرتبہ پڑھایا نو مرتبہ کتنی مرتبہ پڑھایا نو مرتبہ امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا میں ٹی وی موجود ہو تو نماز ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں نماز تو ادا کی جا سکتی ہے لیکن ٹی وی جو ہے نا اس کو دفع کرنا چاہیے گھر اس کو گھر سے نکال دینا چاہیے جس گھر میں وہ ہوگا اس گھر سے خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی اس کی نوجوان نسل یقیناً برباد ہو جائے گی اس گھر کی نوجوان نسل یقیناً برباد ہو جائے گی اس لیے اس دشمن سے اپنے گھروں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے بچانا چاہیے یہ کیا جمعرات کو اثر کے بعد ناخن کاٹنا ایک مخصوص طریقہ سے قرض اتارنے کے لیے سنت عمل ہے بھی یہ ناخن کاٹنے کا قرض کے اترنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تعلق قرض اتارنے کے ساتھ اس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ جمعر کو مخصوص وقت میں قرض اتارنے سے کوئی قرض اترنے کی آئے ہے نہ کوئی پیارے پیغمبر کا فرمان ہی دنیا میں موجود ہے اور نہ ہی صحابہ کا عمل ایسا دنیا میں موجود ہے یہ کسی نے اپنے دماغ سے چیز بنا لی ہے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ کوئی لنک کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا اور ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا وہ پورے سال میں چوبیس گھنٹوں میں کوئی ایک منٹ بھی ان کی ممانعت کا نہیں ہے ہر وقت کاٹے جا سکتے ہیں ہر وقت گھر میں جھاڑو دیا جا سکتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں دن نہیں کاٹنے فلاں وقت نہیں کاٹنے فلان وقت کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں دینا یہ سب وہم ہیں وہم اوہام ہیں لوگوں کے خیالات ہیں جو غیر شرع خیالات لوگوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں شیطان کی طرف سے ان سارے خیالات کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں کیا وضو کے بعد بعد خوشک کرنے کے لیے تولیہ استعمال کرنا درست ہے جی ہاں بھائی درست ہے درست تولیہ استعمال کیا جا سکتا ہے وضو کے اعضاء کو خشک کرنے کے لیے دلیل, دلیل سنن دل تروزی شریف کے اندر حدیث دلست ہے دلست رسول مکرم, مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وزو کر کے آئے تو عمر مومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے آپ کو تولیہ دیا تو آپ نے وہ تولیہ نہیں لیا وہ تولیہ نہیں لیا یہ حدیث ہے یہ <سؤال> دلیل ہے اس بات کی اگر تولیہ سے صاف کرنا حرام ہوتا تو اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ کو تولیہ پیش کرنے سے روکتے یا نہ روکتے کہ نہ روکتے یہ پیش کرنا تولیہ ام مین کا اور رسول وسلم کا ان کو پیش کرنے سے روکنا نہ روکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تولیہ استعمال کیا جا سکتا دل چاہتے تو کر لے دل نہیں چاہتا تو نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے رسول سلم کا دل نہیں چاہا نہیں کیا کسی کا دل چاہتا ہے تو استعمال استعمال کر لے کرنے کیونکہ, کیونکہ تولیہ پیش کیا گیا جی امام المبیا نے اس تولیہ پیش کرنے سے منع منع جی نہیں فرمایا روکا نہیں اس کام کو جی جی غلط فرار نہیں دیا یہ دلیل, دلیل بن گئی جی کہ تولیہ استعمال استعمال, استعمال کیا جا اگر کسی آدمی نے بغیر وزو کے کیے ہوئے جرابیں یا موزے پہنے ہوں تو کیا وزو کرتے پر مسا کیا جا سکتا ہے بھائی نہیں جرابیں یا موزے اگر باوضو ہونے کی حالت میں پہنے ہیں تو پھر اس پر مسا ہو سکتا ہے ورنہ بالکل مسا نہیں ہوگا اگر مسا کرے گا تو وضو نہیں ہوگا اور اس وضو سے نماز نہیں ہوگی اگر کسی نے ایسی حالت میں جرابیں یا موزے پہن لیے تھے پھر اس نے جو ہے نا نماز کے وقت اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نماز کے وقت اتار کر پہنچ دوڑوں گا اس کو یاد نہیں رہے اس نے ویسے ہی مسا کر لیا تو نماز پڑھ لی نماز کوئی نہیں ہوئی نمازیں پڑھ لیماز کی کذائی دے, دے گا دو ہے یا تین ہے یا چار ہے وہ نمازیں ہوئی نہیں اس کی وزور بھی نہیں ہوا. دوبارہ پڑھے مننا. نہانے سے پہلے اگر اس نے وزو کیا تھا اور نہانے کے دوران شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو اس کا وزو قائم ہے بلد. جرابیں پھیلنے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا وزو ہی نہیں تھا نہانے سے پہلے ہی وزو نہیں کیا نہانے کے بعد بھی وزو نہیں کیا تو نہانے کے بعد جرابیں پھیلنی ہے تو وہ جرابیں پیاد نہیں کریں. وزو واہ وزو نہ ضروری ہے ہاں جی وزو کے دوران پاؤں دھوتے ہوئے دیا ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں بھائی دیا بھی کر سکتے ہیں بیاں بھی, بھی کر سکتے ہیں کوئی ارد نہیں لیکن انگلیوں جو پاؤں کی انگلی ہیں نا رسول اللہ اللہ بے ہاتھ کی ہے چھوٹی انگلی سے بہتر نہیں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اجعلو آخر اپنی رات کی آخری نماز وطر بناؤ مطلب وطروں مطلب کے بعد کچھ بھی نہ لیکن چونکہ رسول وسلم نے بطروں کے بعد کبھی کبھار بعض اوقات دور کاتے پڑی ہیں اس لیے جائز ہیں لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ بطروں کے بعد کچھ نہ پڑے جو پڑھنا بطروں سے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو اقامت کہی جاتی ہے اس کا جواب کیسے دینا چاہیے بھائی یہ جو اقامت ہوتی ہے نا یہ بھی اذان ہے یہ بھی کیا ہے اذان ہے دلیل اس کی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل ادا نئی نئی ہر دو اذانوں کے درمیان کیا ہوتی ہے نماز ان دو ازانوں سے کیا مراد ہے اذان اور اکامت یہ دو ازان نے کہا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو. ان کے درمیان نماز ہے یعنی یہ نماز کا بڑا اہم وقت ہے مندے کو نماز پڑھنی چاہیے ان کے ہو. معلوم ہوا یہ بھی اذان وہ بھی ازان اور دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعداد سمیت ملموازنہ فکول الم اسلم یہ قولو جب تم معزن کو سنو تو جو معزن کہہ رہا ہے وہی تم کو اب یہ معزن ہے یا نہیں جو اقامت کہہ رہا ہے جو اس نے کہنا وہی ہم نے صرف حیال الصلاح حیال الفعلہ کی جگہ پر لا حلا والا باقی سارے کلمات وہی معافضہ لے کر پرانے مجید سکھانا اور اسے کاروبار بنانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے کوئی حرج نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے انقا اجرن کتاب اللہ سب سے زیادہ حق جس پر تم عزت لے سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب اللہ کتاب پڑھا کر سکھا کر عزت لے سکتے ہو سب سے زیادہ یہ حق والی حق ہے کیوں لی جا سکتی ہے امام کے پیچھے سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہے جب امام سلام پھیر دے دونوں طرف تو پھر یہ دائیں طرف شروع کرے امام نے دائیں طرف سلام پھیرایا تو مختی کو سلام نہیں شروع کرنا چاہیے جب وہ بہت طرف شروع کر دے تو پھر یہ طرف کو شروع کر دے کی اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہے اس کے ساتھ, ساتھ چلنا جائز میں نہ امام, نا امام کا ساتھ ساتھ چلنا اس کے کیا کرنا ہے پیچھے پیچھے چلنا ہے اگر ادھر میں نے بھی امام کے ساتھ ادھر پھیر دیا تو میں امام کے پیچھے چلاؤں میں تو ساتھ ہی چل پڑا پیچھے تب ہوگا کیسے پیچھے چلتے تھے بن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخاری میں کہ ہم رسول اللہ کے آپ رکوع سے جب سجدے جاتے تھے نا تو جب تک زمین کے اوپر اپنا ماتھا لگا نہیں دیتے تھے میں سے کوئی بندہ اپنی قبر بھی نہیں جھکاتا سب بالکل سیدھے کھڑے رہتے تھے جب اللہ کے نبی کا سر ما زمین پر لگ جاتا پھر ہم جھکنا شروع ہوتے تھے جی اس کو کہتے ہیں پیچھا پیچھے پیچھے چلتے اگر امام نے بھی جھکنا شروع کر دیا ہم نے بھی جھکنا شروع کر دیا تو یہ پیچھے پیچھے چلے ہیں یہ تو پیچھے پیچھے, تو پیچھے, پیچھے نہیں چلا یہ تو ساتھ چلے امام ساتھ چلنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہوتا امام اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے بنایا گیا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا <سؤال> انام تمام امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے اس کی ابتدا کی جائے نہ کہ اس کے ساتھ ساتھ چلا جائے اس سے بھی پہل کی جائے <سؤال> ویسے بہت سے لوگ ہمارے معاشروں میں آپ امام سے بھی تیز ہوتے ہیں امام سے بھی امام نے ابھی سیدا کیے نہیں وہ پہلے ہی سیدھے میں پڑے ہوتے ہیں امام ابھی کھڑے نہیں ہوا اٹھ کر وہ پیچھے سے پہلے ہی کھڑے ہوتے ہیں دیکھا کبھی اکثر مچھروں میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے امام ابھی ابھی وہ کھڑا ہی نہیں ہوا ہے پیچھے بھی ہو چکے ایسے پاگل ہیں ایسے پاگل ہیں بھئی وہ پہلے کھڑے ہو کر جلدی فارغ ہو جائے گا کیا فائدہ پہل کرنے کا یاد ہونا جلدی فارغ ہو جائے امام سے پہلے فارغ ہو جائے سلام کے بعد کیا مستدی بھی استاد اللہ بلند آباد سے پڑے گا جی ہاں بھی بلند آباز سے پڑے گا یہ جی اگلے جمعے انشاءاللہ بتائیں گے یہ مسلمانوں نمازوں کی جی تیار ہو جاؤں مسلمان, مسلمان, بدا مسلمان بدا زمیں ز نگا ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین کو زنا ہوگا مسلمان ماسوں کے at all. نکل کر قبر سے اس وقت ہر بندہ تھڑا ہوگا نکل کر قبر سے اس وقت ہر بندہ تھڑا ہوگا مسلمانوں نمازوں کے نیے تیار والی ہے ذرا है ہو جا ہو جو اب دیگر ہے مسلم ذرا کچھ فکر کر اس کی جو عبدی گر ذرا کچھ سکر کر اس کی اندھیری کو ٹھری ہوگی اینٹ کا ہوگا اندھیری کو ٹھری ہوگی اینٹ کا ہوگا مسلمانوں نمازوں کے نہیں تیار ہو جاؤں قیامت آنے والی عمرا ہوشیار ہو جا ہو مسلمانوں نمازوں کے نہیں تیار قیامت آنے والی ہے ذرا حشیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے ذرا حشیار ہو جا دار امر